خبری سنو بھائی छोटा जाताप आडियाला चटा उमिर आमिर मानगट जट ने आमिर जट सा उतरिया पिंड पिंड अज ओ मेहनत कोशिश नीवी जुमे तू बाद करके सा سید صاحب خطیب نے اپنا پوتر سد زران سن جیل جیلان سن اللہ رسول کیسول تھلے چٹتے سن کسی شہد اتنے لکھے ہونا پھر اپنے کپڑے فاڑ فاڑ کے سن یار یہ لا آل لو ला थे आ गए जुट नही पा मत मेरी जुती अल्लाह रसूल ऐलान किया जिस मौली मौली नु मेख लिया इश्तेहार ला یہ میں گولی نہ مارا میں سی ملازم ڈوگر بکواس تقریب جی سو بکواس ہی تو بکواس سی ہے درد مین فون سیدھی گل سان مسلمان تو پر ملا کافی رہنگی لان ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੁਗਾ ਪੜਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੱਜੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਲਣ ਤੇ اللہ تالا غلطی سے میرے کو سبھی پوچھا اس میں آجم کنو میں اس میں آزم اللہ دا ولی ہوں لب تو ساری زندگی اللہ اللہ تو تو میں کردار کتاب بزرگ لوگ اس میں آزم ہر دور کا اللہ کا ولی ہو क्यों बजुर्ग फरबादर मरे ओ जरा ओ जिक्रे काम बंदे फिर इसमें आजम نمبر ایک ہے دوسری گالت پوجر سلطان بہت سلطان ہے والا آپ نو منصوب کر دینے اسی انہ دیاں تے اسی فقار فقر ششم تے فقر اول تے فقر وہ الفقر فقری حدیثہ سنان دینے کہ ایسا حضور نے فرمایا فقر میرا فقر ہے یہ سے کوئی حق نہیں حضور تا فقر درویشی آپ تا فقر سی آپ کو دلاز کر دیسا جال سمجھو آپ فقر اختیاری کیا مطلب دنیا تو ہاتھ چھنڈ کے آپ رکھ دے سن اپنے اختیار نال اپنی مرضی نال وا وا وجہ جد... ورنہ واہ جدا کا عائلن اللہ, اللہ نے آپ کو محتاج پایا محبوب تو غنی کر دیا آہ آہ آہ تو آپ تو غنی ہے غنی العالمین غنی یہ میرے اللہ کی شان ہے اور اس شان کی تجلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے دیکھا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کھانے نہ پینے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تو دو دو مہینے گزر جاتے آ رہی تو اب بات سمجھنا وہ کہتے ہیں جی فخر فق, فخری فخر میرا فخر ہے اور ہم فقیر ہیں بات سمجھنا, ہاں? فقیر, فقیر, فقیر ہیں. ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں اگلے دن ضلع کسور میں گیا ہوں ادھر ایسے گفتگو ہو گئی تو ایک شخص نے کہا ایک دوست نے کہ جی وہ فکرا لوگ ہیں نظی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے ان کے پاس میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا جی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فخر بیان کروں گا بالکل قرآن و حدیث کے حوالے اور بالکل پکے حوالے سے تاریخ سے جس کو پوری دنیا جانتی ہے اس تاریخ کے حوالے سے میں آپ کا فخر بیان کروں گا اور پھر آپ نے ان, ان نام نہاد فقیروں میں وہ فخر دکھانا ہے میں نے کہا جی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے محلات اور انتہائی کروڑوں روپے کی کوٹھیاں تھیں دنیا کا سب سامان تایش اس کوٹھی اور بنگلے کے اندر موجود تھا ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا حضرت ان فکرات کے پاس لگے وہ تو ڈیفینس میں کوٹھی نہیں ملتی جو حضرت کے پاس ہے میں نے کہا کہ اگلی بات سنو میں نے کہا فقر محمدی میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار رسالت میں بڑے بڑے ریچھ رہتے تھے جو آپ نے دنگل کے لیے رکھے ہوئے نہیں توبہ توبہ آپ کے بعد میں ریچھ کر میں نے کہا ادھر سر راجا صاحب جو فقیر بنے بیٹھے ہیں آپ کے پاس ہر طرح کا ریش ہے اور آپ زیادہ رہتے ہیں جب مریچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو پالیا ہو اب مل جائے گا وہ میں نے کہا جی تیسری بات آگے ادھر دربار رسالت میں سو کتا تھا اور ایسا ایسا عالیشان پتہ نہیں کون کون سی جنس کے کتے وہاں رہتے تھے کہنے لگا نہیں توبہ توبہ توبہ وہاں پر کتے کا کیا کام ہے میں نے کہا پھر ادھر میں نے کہا جی ادھر سو دو سو پانچ سو گھوڑا ایک ایک گھوڑا کو کروڑ کروڑ روپے کا تھا اور بس ان ٹٹو سے کام نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی مجائی کرتے تھے اور صفائی کرتے تھے اور زیارت کرتے تھے ان کو کھلاتے تھے وہ کھانا کھلاتے تھے جو صحابہ کو نہیں کھلاتے تھے oh لگاتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ تو جہاد کے گھوڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جس طرح کا خیال رکھا جاتا ہے گھوڑوں کا اسی طرح رکھتے تھے جد میں استعمال کرتے تھے یہ جو چٹو جو پالے جاتے ہیں اور پھر زیارتیں کی جاتی ہیں یہ تو زرداری کے پاس ہوتے ہیں زرداری کے بڑے بڑے گوڑے ہیں اور پلان کے گوڑے ہیں جو میں نے کہا اگلی بار سنو ارے بھائی میں نے کہا اگلی بار یعنی میرا دعویٰ ہوتا ہے میرا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آئے گا نا <سرق> ان شاء اللہ عزیز ہم اس کے منہ سے سب کچھ پھیلوائیں گے ہمیں خود کہنے مجبور ہو جائے گا اپنے منہ سے کہنے پر میں نے کہا جناب اگلی بات سنیں ادھر ایسی ایسی سواریاں تو ہوتی تھیں جو شاید کسی وڈیرے کے پاس نہ ہو آپ مبارک پر سوار ہوتے تھے یا گدے مبارک پر سوار مبارک پر سوار قصور اور لاہور کے حضرت صاحب زیادہ کے پاس ہے جی ایک کروڑ سے بھی زیادہ کی گاڑی ہے اور ہر صاحب زادہ کے پاس علیحدہ علیحدہ ہے کتنا بڑے درویش لوگ ہیں میں نے کہا جناب اب بتائیں یہ سارا مال پھرونے کا ہے یا درویشوں کا ہے میں نے کہا یہ ایسے ہے جیسے کہ کون کا ہے کہ ہم درویش ابھی مان سو بتاؤ تو فدو ہی مانے گا کتنا فدو بڑا ہوگا جو کہ سمجھ نہیں آئی میں نے کہا بے وقوف حضرت نے لکھا ہے یا شریف کے مدینہ تیے بات وہاں گئے تو مدینہ کی حالت اس وقت تبدیل ہو چکی تھی مکانات عمارتیں تبدیل ہو چکی تھی حالانکہ بات بہت اپ تو اب تو وہ تبدیلی ہے جو بھی نہیں سکتے اچھا آپ تشریف لے گئے فقیر لوگ فقیر ہوتے ہیں ایسی چوٹ مارتے ہیں آج آج آج. دل ہلا دیتے ہیں فرمایا یار یہ بلندا باز یار یہ فران کا شہر ہے لوگ جمع ہو گئے انہوں نے پکڑ لیا یار کیا بکواس کرتے ہو رسول اللہ کے شہر کو فروغوں کا شہر کر دیا پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے قاضی عقل مند لوگ ہوتے تھے آہا آہا آہا آہا آہا پوچھا کیوں کہا؟ انہوں نے کہا یار یہ فرونی کا شہر نہیں ہے نہیں اس نے کہا رسول اللہ کا شہر آپ نے فرمایا رسول اللہ کا محل کہاں ہے صدیق اکبر کا یار محل کا ہے کے اعظم کا محل کا ہے انہوں نے کہا ان کے تو محلہ تھے نہیں فرمایا یہ محلات تم نے فروڑ کے بنا رکھے ہیں اگر یہ بات نہ ہو کتاب الدین شریف کے اندر فرمایا اگر محلات تم نے رسول کے یہ بنا رکھتے ہیں رسول اللہ کے شہر میں جب رسول اللہ کی ظالموں تم نے نشانیاں اور عمارتیں نہیں چھوڑی عمارتیں فرون کی بنا رکھی ہیں شاہر رسول اللہ کا کہتے ہیں اب اب وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں المدینہ المدینہ وہاں پر تو مدینے والے ظالموں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے فرون کا اشار کہا تھا اور میں کہوں گا کہ ان لائن وہاں بھی انہیں انگریز کا ملک بنا رکھا ہے اور میں نے کہا کتے لانتی ہمارے رسول اللہ کی کم از کم کوئی نشانی تو چھوڑ دے تاکہ ہمیں تہذیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک تو کہیں سے نظر آ جائے ہم کسی کے بچے ادھر ہم آتے क्या تو کیا دیکھیں اگر آئے تو کیا دیکھیں سمجھ نہیں آ رہا ہر چیز تو انگریز کی نظر آئے اب آپ واپس جب آتے ہیں نا جب واپس آتے ہیں کیا تعریف کرتے ہیں یہ فدو حاجی فدو حاجی پتہ کیا کہتے ہیں لیں س ہوئے سرکار کوئی رنگ رنگ روغن ایسا ویخ نبی میںریف کرنا پیا ل نے جو سینسی گند کڈیا ہے لانسی تاریف کرنا پیا ہوں نبی پاک سلسلام جی تو شہ رہی دتی انہ ظالما نے صرف تعریف کرنی کو بدل نہیں گئے قرآن تو میں قرآن کی تاریخ یہ گیا جہاں تک کرنا پیا کہ دم ہاں ہاں زم زم شریف ہے یہ سونے کی نشانی ہے یہ واقعی نشانی چلو شکر کچھ آثار مبارک ایسے ہیں جنہ بہا بیوی مکان چاہتے مک دے اور سمجھ آئی نہیں <trican> <trican> پتہ نہیں جی پتہ لگدا پاس تے وڑن سے وڑن لے وہ نہ اپر دے وچ کہا جی فراز ہوندا سی میرے ہے کہ نو پاور کٹ ہو ناں بہت کئی پتہ نہیں تے جے دو وی او اپنا سن ناں او کال کروں تو وہ اے نہیں پتہ نہیں ناں او تے کوئی حاجی می نو آپ سنو اصو نیو She starts there with a pussius, Only one in the water will go somewhere. Judite, you forget I was سنو میرے یا سجنو. مراد منافق تے جاہل قوم میرے لفظ بھی سنو منافق, منافق سمجھ لگی گل جی جد دے سامنے تسی اخبارات چک دوں لانتی لکانگ بغا نو کیونکہ مومن شیشہ ہوں دا اپنا رخ نظر آدھا مطلب اس واسطے دی ایک ایک کام کرن آناب جل سلامت پر اخبار نے فار لیا جناب کوٹ کوٹ کوٹ, کوٹ کے اخبار ہوں گند جو لگا ہوتا ہے اخبار سے فوٹو ہو کتی بچے کھینچ جلان ہی کو نہیں سلامت پور نہیں کہا ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ تو رپورٹ رپورٹا فور پرچا ہونا ہو 295 पागल लिखा दिता फिर तो परचे एक दुख बनना पागल, पागल दो तो नहीं छद की जाए कोई बंदा असर आला उ پتا ہے کون قانون کیا ہونا کروانا اور میری چلان کرایا دو سو پچانوے میری بارو بار ضمانت ہوئی मलवंडिया करायाचा दो सौ पचानवे दा चिष्टिया मेरे ने इस्लाम का मालिक सोने ने मेरी मदद ऐसी की थी कि उस दिन छुट्टी सी जिदन मैं जमानत करान गां हड़ताल सी वकील सारिया वकील अगो पेश नहीं थी होना وہ میں پیش ہونا میرا تو کینسل ہو جانا لائسنس اے وکیل میرے والے ہو جان گے او اللہ تعالی نے کرنا میں جج نکوسٹ کرنا کہ سر میں وکالت نامہ نہیں پیش کرتا صرف تس میری بحث تھوڑی جی سن کے کر سکتے वकालतनामा पेश किया वकीलों को सबूत नहीं जा बनिया मैं जो गया ना चिश्तिया शरीम उतरिया पंप दे कागल मुबारक लिबड़े पाए सड़क बारा ठेर सारे आयात वे میں چکن لگا تو میں اُس تو وقت تو گیا میں کہا اللہ سونے ہاں جائے دی میں آتا پہلے چکے ہوں بہر اللہ کونی دس پینٹر لیٹ بھی ہو گیا تامیس پہ میں وہ چکے تو میں کہا اللہ سونے ہاں تے اصا تیرے قرآن دی عزت کرنے ہاں دلوں تے اے عزت تیری بارگاہ قبول ہے تے زمانہ کو بھی نہیں تے اندر ہو جائیے اپنے بس جناب نام کیوں بھی پولٹری ساری کی ا انہاں نے کھیپ پا کے جو بہن جو کڑی لے کے کھڑے سن تے بس باور دی ہونے اچھا گا مطلب میںاق میرے سامنے پیش ہوا کیا میرے دل کہ کوئی کیتی سامنے آ گئی ورنہ قرآن کا خادم تو راب دلیل کرا لگی تو بندے جلان کیا کیا پوری جماعت دین قرآن ہوئی جد ریا ہلکی ہوئے کوئی نہیں پتہ میں بولوں گا اگے تو میرے لیے اپی ا کے بول دیں حضرت صاحب ما شاء اللہ یہ کیسی ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜੂਬੇ ਬਗਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਿਆ ਵਡਿਆ ਪੰਗਾ ਲੈ ਗਏ ਬਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਲੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਮਪੀ ਤੇ ਜੇ ਬੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਮੈਨਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਸਾਡੀ ਬਤੀ ਮਸਨ ਤੇ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਆਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਨੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਰਾਹਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਦਾ ਰਾਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੀਆ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ کبتے ہون جاب دیجے بھی دن چ نہیں ہوتا جڑا یہ جواب دیتا.